رہے حالانکہ جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ اصل میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا بسا اوقات جیسے کہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی شخص کے جسم کے اندر کینسر کا آغاز ہو چکا ہے اسے پتا بھی نہیں وہ بڑا حشاش بشاش گھوم رہا ہے کھیل رہا ہے بھاگ دوڑ رہا ہے دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہے اسے نہیں پتا کہ کیا قیامت اس کے جسم کے اندر شروع ہو چکی اسے معلوم نہیں اسی طریقے سے بسا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بستی جو ہے وہ بڑی سادا فراہ ہو حالانکہ کوئی جو ہے سیلاب عظیم چلا آ رہا ہو اسے معلوم بھی نہ ہو ابھی جو کچھ ہوا تھا پچھلے سیلاب میں وہ جہلم میں جو سیلاب آیا ہے اچانک جب منگلہ کا بند جو ہے وہ کچھ کھولا گیا ہے تو آپ اندازہ کیجیے کس کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے تو انسان جو ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں درا لے کے اس کی موت اس کا گھیرا کر چکی ہے اس کے لیے عذاب جو ہے اسے اپنے احاطے میں لے چکا ہے لیکن چونکہ ابھی سامنے بات نہیں آئی ہے اس لیے آدمی جٹائی کے ساتھ اس کا انکار کر رہا ہے تو فرمائے <سطور> استاد ارون کبل عذاب <وَإنَّا> جہنم المحیط <مِلْكَا> جہنم تو ان کا گھیرا کیے ہوئے گھیراؤ کیے ہوئے ہیں ان کا یاؤ میں یکشاہ بن فوقین اب یہاں بھی دیکھیے تیسرا جواب جو ہے یہ در حقیقت وہی ازعانی اور خطابی جواب ہے اس لیے کہ یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کوئی دلیل منطقی کوئی حصی دلیل نہیں دی جا سکتی یہ وہی ازعانی انداز ہے خطابی انداز ہے خیب کی خبر ہے جو دی جا رہی ہے جس دن کے وہ عذاب ان کو یوم یکشاہ ڈھانپ لے گا میں انفوتے ونتاحتیار بھی لیں گے ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ یقول زوک ما کن تم اور پھر اللہ کہے گا کہ اب چکھو اپنے اعمال کا مزا اپنے کرتوتوں کا مذہ چکھو یہاں وہ چار آیتیں جو آج میں نے ارض کیا تھا ظاہر ہے یہ سارا ختاب جو ہے مشرقین کے ساتھ ہے اہل ایمان تو ان تمام باتوں پر ایمان لائے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی تو ان باتوں کو باندھتے تھے لیکن اب آ رہا ہے پانچ آیات میں خطاب اہل ایمان سے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی بندگی کرو پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ خاص اسلوب ہے خطاب کا انتہائی شفقت انتہائی ایک التفات کی کیفیت اللہ تعالی کی طرف سے یہ انداز جو ہے جیسے میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کہ آغاز میں بڑی مغارت کا انداز تھا احسب الناس سوئ ادرک ہوا یقول ہوا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے یہاں خطاب ہے اور خطاب بھی کیسے شفقت کے ساتھ کس قدر نرمی اس کے اندر ہے کتنی دلجوئی کا میں وہ بندو جو ایمان لائے ایک پوائنٹ میں نے بارہ نوٹ کرایا ہے دلچسپی کی بات ہے پورے مکی قرآن میں کم سے کم ان صورتوں میں کہ جن کا مکی ہونا متفق علیہ ہے کہیں یا یوح الذین آمنو کا سیدھا خطاب نہیں آیا یا یوہ الذین آمنو سے خطاب کیا گیا اہل ایمان کو مدنی دور میں آیا جبکہ ان کی ایک حیثیت امت کی بن چکی ہے تشکیل امت ہو گئی ہے تحویل قبلہ جو ہے در حقیقت وہ اس امت کی کورونیشن کی علامت تھی کہ سابقہ امت معزول اس کا قبلہ منسوخ نئی امت جو اس قبلے کے گرد وجود میں آئی ہے اب وہ فائز کی گئی اس جگہ پر یہ کورونیشن تھی یہ تاج پوشی تھی اور امت مسلمہ سے خطاب کے لیے سیکھا ہے یا یازیز احمد تو اس سے پہلے جو ہے مکی قرآن میں آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا زیادہ سے زیادہ یہ انداز جو ہے یہاں پر ملا ہے یا عبادی آمنوا. اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اور یہ التفات اور شفقت کا سیدھا یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ خاص طور پر سورہ زمر میں بہت مرتبہ آیا ہے چنانچہ اسی کی وہ بڑی مشہور آیت ہے اور بڑی اہم آیت ہے اور ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا آیت ہے کہ یا عبادی اللہ علی سم لا برحمت اللہ ان اللہ یقف جميعا ان نہول غفور ری اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے ظلم کیا ہے غفلت میں زندگی گزاری ہے اور اس غفلت کی وجہ سے کچھ غلط عادات بھی پڑ گئی ہیں کچھ غلط عادتیں جو ہے وہ پختہ ہو گئی ہیں اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر ستم کیا ہے لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو لا تک نہ تم ان اللہ یکفر ظلم اجنی خلوص کے ساتھ رجوع کرو توبہ کرو اللہ تعالیٰ سارے گنا وہاں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ اہد کے برابر پہاڑ پہاڑ جتنے جو ہے وہ گناہ لے کر آئے لیکن شرک نہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسی کے ہم ودن اور اسی کے مسل جو ہے اپنی مغفرت لے کر آ جائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ وہاں شرک کا مفہوم جو ہے وہ محدود معنی میں نہیں سامنے رکھنا چاہیے پورے اپنے سارے جمی تصورات کے ساتھ لیکن بہرحال یہ آیت جو ہے یا عباد الف عال لا لکنطوب الرحمت اللہ ان اللہ یقروب جمیر ان نوس غفور رہی اسی سورہ مبارکہ میں یا عباد الزین امنو کے الفاظ بھی آئے دسویں آیت میں یا عباد فتقون ہے میرے بندو پشتقوا اختیار کرو یہ آیت نمبر سولہ میں عباد اے نبی بشارت دے دیجیے میرے بندوں کو تو یہ انداز سورہ زبر میں چار جگہ آیا ہے باقی یہ کہ پورے بک کی قرآن میں صرف یہ آیت ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے یا عبادی آمنوا اِنَّ اس میں اصل میں خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہجرت کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے یا ہجرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے دیکھو میری زمین بہت کشادہ ہے تنگ نہیں ہے لہذا اگر کسی ایک مقام پر رہ کر تم میری بندگی نہ کر پاؤ وہاں کے لوگ تمہیں اس کی آزادی نہ دیں اجازت نہ دیں تو اس زمین سے بدھے ہوئے نہ رہو اپنے وطن کے بندھن جو ہے اس کی بیڑیا اپنے پاؤں میں مت پڑنے دو وہ زمین کو خیر بات کہو اور میری زمین جو ہے کشادہ ہے اس کے اندر کہیں اور جاؤ لیکن بندگی میری کرنی یعنی ہر انسان کی کوئی پرایورٹیز ہیں پرائرٹی نمبر ون اگر یہ کہ رہنا تو یہی ہے یہ وطن ہے کیسے جا سکتا ہوں ہاں اگر یہاں رہ کر اللہ کی بندگی کر سکوں گا تو کروں گا نہیں کر سکتا تو مجبوری ہے کیا کروں اب مجھے غیر اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس جگہ کے ساتھ میں بندھا ہوا ہوں تم زمین کے ساتھ نہ بندو اللہ کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اگر یہاں رہ کر تمہارے لیے خدائے واحد کی بندگی جو ہے ناممکن بنا دی گئی ہے تو اس کو خیر بات کرو یار اللہ ترفیا فا بدول بس میری ہی بندگی کروں تمہاری پرائرٹی یہ مرزا منور صاحب کہا کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہ مسلم کلچر یہ ارتھ باؤنڈ نہیں ہے با مقابلہ ہندو کلچر کے وہ ارتھ باؤنڈ ہے ہندووں کا تو ذہن نہیں یہ ہے کہ زمین دھرتی ماتا زمین سے تعلق اور نہ صرف ہندووں کا باقی بھی دنیا, دنیا میں عام قوموں کا وطن گویا کہ معبود کے درجے میں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے آج کی دنیا میں نیشنلزم جو ہے ٹیرٹوریل نیشنلزم اس نے وطن کو معبود بنا دیا لیکن یہ کہ علامہ اقبالی نے ایک جگہ کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ترک وطن وطن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی بندگی ہے اصل شے اگر وطن میں رہ کر کر سکو سونے پر سہاگا ہے نور و علا نور ہے لیکن اللہ کے دامن سے بندے ہونے کی وجہ سے وطن کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو تو پہلی ہدایت تو یہ آئی اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں تو ایک ترغیب کا انداز ہے وہ کہ اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں حکم نہیں ہے بڑے ہی پیارے انداز میں ملائمت کے ساتھ لیکن یہ کہ اشارہ کر دیا گیا اور جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ اسی زمانے میں نازل ہوئی جس زمانے میں ایک ہجرت حبشہ ہوئی ہے دو قافلوں میں مسلمان رہے لیکن یہ ہجرت واجب نہیں تھی ایک وقت پھر وہ آیا ہے جبکہ ہجرت اور میں چاہتا ہوں آج ذرا وقت تو اس میں کچھ تھوڑا سا لگ جائے گا لیکن یہ کہ وہ چار آیات جو ہے پرانے مجید میں جو نہایت اہم ہے جبکہ ہجرت واجب کی گئی فرض کی گئی اس کا بھی کم سے کم ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا یہ آیت نمبر نواسی ہے سورہ نساء کی فلاں تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ مولیا حَتَّى یو فِي روفی سبیر دیکھو اے مسلمانوں جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان سے کوئی تعلق نہ رکھو ان سے تمہاری کوئی دوستی اب نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ایک اور مقام پر تو بہت ہی زیادہ کھلی بات ہے سورہ انفال میں جو کہی گئی ولدین عام ولم یو حاضر ولا شعین ہر کا یو حاضر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی اے مسلمانوں جب تک وہ ہجرت نہ کرے تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں کوئی معاہدہ نہیں کوئی ان کا تمہارے اوپر حق نہیں اگرچہ ایک اجازت دی گئی تنسروکم فین فالح الن نصر و اللہ قومی بینک و بینسا اگر وہ تم سے دین میں مدد کے تعلق ہو تو مدد تم کرو تم پر لازم ہے کہ مدد کرو مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے اور تمہارے مابین کو معاہدہ ہے یہ آیات اور یہ وہ قوانین ہیں ہمارے دین کے جن کو آج دنیا میں بالکل نظر انداز کر رہے لوگ دنیا کا عام معمول ہے اوپر اوپر قوموں کے ساتھ ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹرک ریلیشنز بھی ہیں معاہدے بھی ہیں بڑی دوستیاں بھی ہیں بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ معاہدے ہو رہے ہیں اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دنیا کو معلوم ہے یہ معاملہ اصل میں جو بھی آج کی دنیا کا چلن ہے وہی وہ ہم نے بھی اختیار کر لیا ہے چلوتمدر کو ہوا ہو نہیں رکھی جبکہ قرآن مجید میں صاف روکا گیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے کوئی اقدام اس کے خلاف نہیں کر سکے اگر تمہیں اندیشہ ہے ان کی طرف سے خیانت کا فمبز علیہ بلا سوا تو پہلے ان کا وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو پھر اقدام کرو یہ نہیں کہ اوپر سے تعلقات بھی ہیں اوپر سے دوستیاں بھی ہیں اوپر سے خیر سگالی بھی ہے اوپر سے ڈپلومیٹرک ریلیشن بھی ہے اور اندر خانے جو ہے ان کے خلاف اقدام بھی کیا جا رہا ہے یہاں دیکھیے قدر اصرح سے کہا گیا ہے کسی بستی میں مسلمان ہیں کسی قبیلے میں لوگ ایمان لے آئے اور وہ ہجرت نہیں کر یہ ان کا جرم ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ مسلمان تو ہیں اے مسلمانوں اگر تم سے وہ مدد کے تعلیم ہو تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا چل یہ کہ اس قوم کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے پھر بھی وہاں کوئی مسلمان ہے وہ خود ہجرت نہیں کر رہا اور اس کو وہ قبیلہ ستا رہا ہے تم اس کی مدد نہیں کر سکتے و لذین عام یو حاجروں مالکروں یہ صریح قوانین ہیں جو دین نے دیے یہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کی اب اس پس منظر میں دیکھیے جو سورہ نساء میں فرمایا گیا ان لذینہ توفاہ الملائے کا تو ظالمی انفسین قالفی ما وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی دار میں بیٹھے ہوئے ہیں جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو کہیں گے یہ کس حال میں تم لوگ تھے ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی کالو کنہ مستدا فی نفلر وہ کہیں گے ہم کیا کریں ہم تو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے ہم پر دوسروں کا جو ہے وہ بالادستی انہیں حاصل تھی کالو الم تکن ارداللہ وا سے وہی الفاظ آ تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کو شادہ نہیں تھے کیا بڑی تن زمین تھی اللہ کی علم تکن ارب اللہ وا سے اٹن کیا اللہ کی زمین پر کشادہ نہیں تھی کہ تم اس پہ ہجرت کرتے فولا کا ماں باہو جہنم وساط وسیلا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے لا جانسائی لاجستون ہیلت الولا سبیلا اس میں مستثنا ہوں گے صرف وہ کمزور لوگ بوڑھے لوگ بچے اور عورتیں کہ جن کو نہ تو راستے کا, کا علم ہو اور نہ ہی ان کے پاس سفر کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ موجود یہ معذورین جو ہے یہ تو مستثنا گے اللہ کے پکڑ اللہ کے عذاب سے لیکن جو شخص صحت مند بھی ہو جو, جو ذریعہ بھی رکھتا ہو سفر کا جس کو راستہ بھی معلوم ہو پھر بھی وہ ہجرت نہ کرے تو ہجرت نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ فرمایا گیا کہ ماں جہنم و ساتھ وسیلہ لیکن یہ لوگ جو ہے فرمایا یہ مستدفین یہ کمزور یہ بوڑھے یہ بچے یہ عورتیں جن کے پاس سفر کا ذریعہ نہیں یا یہ لوگ کہ جو راستہ بھی نہیں جانتے فولاد آسما ہو یا یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا وکان اللہ ہو افوب الغفورا اللہ فرمانے والا ہے بفرت فرمانے والا ہے وہ مئی جو فی سبیر اللہ یجد فل مراغمل کثیرم اصا اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ دیکھے گا زمین میں ہر طرح کی وسعتیں دیکھے گا اور ہر طرح کا ساد و سامان جو ہے موجود پائے گا منگ یخروج ممبئے من ہی مہاجرن اللہ مرسول ہی سم میری کل موت ہو فقط بکا اجرح اور جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی نیت سے راستے ہی میں اسے بہت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو چکا یہ الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہے فقط وقا اجر وال وہ تو اللہ کے ذمے ہو گیا اس لیے کہ وہ ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکل آیا تھا وکان اللہ غفور الرحیمہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کفور الرحیمی اس زمن میں حضرت علی کے بھی دو اشعار بہت پیارے ہیں بلاد اللہ واسل فضاؤ ورسف اللہ فی دنیا فصیح حوان فقل القاعدین کم اردن فصیح اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے اللہ کا رزق جو ہے زمین میں بہت پھیلا ہوا ہے تو کہہ دو ان لوگوں سے جو, جو اپنی بے عزتی کے باوجود بیٹھے ہوئے کسی ایک جگہ پر ان کی توہین بھی ہو رہی ہے احانت بھی ہو رہی ہے بے عزتی بھی ہو رہی ہے لیکن بیٹھے ایک جگہ پر اس جگہ سے گویا کہ ارتھ باؤنڈ گویا کہ بدے ہوئے اس جگہ سے ان سے کہہ دو کہ جب زمین کوئی ایک زمین کوئی ایک جگہ تم پر تنگ پڑ جائے تو اسے, اسے چھوڑو اور اللہ کی زمین میں کہیں اور ٹھکانا تلاش کرو تو پہلی بات تو یہ آئی یار بادین فیا یا فاک دوسری بات دیکھیے صبر و مسابرت سے انسان جب کنی کٹراتا ہے اگر کہیں پسپائی اختیار کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہوتا ہے موت سے فرار موت سب سے زیادہ انسان کے لیے ناپسندیدہ شہر جبکہ ایک مومن کے لیے اس کے نقطہ نظر کو تبدیل ہو جانا چاہیے پہلی بات تو یہ فرمائی کل نفس قطل الموت یہ جو موت کا مزہ ہے یہ تو ہر جان کو چکھنا ہی چکھنا ہے آج نہیں تو کل موت آئے گی کب تک ٹال گے اس کو وہ موت تو آ کر رہے گی بلکہ دوسرے مقامات پر مدنی صورتوں میں تو یہ ہے کہ چاہے تم ایسے قلوں میں جا کر قلعہ بند ہو جاؤ مشیدہ ادا بلو کلتو فی مروجم مشئی اس کے آپ نے اہتمام کر لیا ہو پہرے بٹھا دیے ہو ہر طرح کے باڈی گارڈ مسلح موجود ہو موت تو وہاں بھی آ لے گی اسی کو ہم پڑھ چکے سورہ جمعہ میں ہو ان موت الزی تفرم فنہ گلابی ہو ان سے کہہ دیے جس موت سے تم بھاگتے ہو تو وہ تو خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی اسے اپنے سامنے پاؤ گے موت سے فرار ممکن نہیں تو فرمایا کل لب سن الموت اور وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اندیشہ ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو ہے وہ تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آئیے یہ تر نوالا ہے دسترخوان پہ جیسے کہ کھانا چنے جانے کے بعد پھر کوئی بلاتا ہے آئیے مہمانوں کو کہتا آئیے تشریف لائیے کھانا تناول فرمائیے ایسے ہی اقوام آدم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دینی تدا علیہ تو صحابہ نے پوچھا کہ آن قلت ان دہانو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی فرمایا نہیں بلند تم کثیر تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاڑ جھکاڑ اور جھاگ سے زیادہ نہیں رہے گی جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جو اس کے جھاگ ہوتا ہے یا یہ کہ گھاس پھوس جو اس کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے بس وہ بن کر رہ جاؤ گے تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہوگی پوچھا گیا وہ بیماری کیا ہے وہ وہن جو ہے جو آپ نے فرمایا وہ وہن کیا ہے آپ نے جواب دیا خود دنیا میں الموت دنیا کی محمد اور موت سے فرار موت کا خوف موت کی ناپسندیدگی کراہیت کہتے ہیں ایسی شے جس سے ناپسندیدگی ہو تو موت کی ناپسندیدگی بندہ مومن کے لیے یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ نشانے مرد مومن با تو گویم جو مرگ آیا تبسم پر لبے اس مومن کے لیے تو یہ زندگی جو ہے دنیا سجن المومن ہے جنت القافر ایک صاحب ایمان کے لیے تو یہ قید خانہ ہے یہ تو پلیس آف ڈیوٹی ہے یہ زندگی ایسٹ نہیں ہے ڈیبٹ ہے یہ تو در حقیقت انسان کے لیے یہ لائبلٹی ہے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہوگا کہ کس کام میں سر کیا ہے اس اعتبار سے جیسے کہ اکاؤنٹنگ میں جو اصل کیپیٹل ہوتا ہے وہ لائبلٹی اس کے کھاتے میں آتا ہے ایسٹ نہیں ہے اسی طرح جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اور یہ جو فرصت حیات ہے یہ بھی گویا ہمارا کیپیٹل ہے لیکن یہ لائبلٹی ہے اسے اکاؤنٹ فور کرنا ہوگا اتنی زندگی ہم نے دی تھی کیا کر کے لائے لہذا ایک انسان بندہ مومن کبھی زندگی کی طول کی آرزو نہیں رکھ سکتا یہ بوجھ اور پھر اللہ تعالی سے اگر کسی کو حقیقی محبت ہے تو یہ تو ہجر کا وقفہ ہے نشانے مرد مومن باتوں کو اب جو مرگ آئے تبسو پر لبے اس کو میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں نشانی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی اپنے اصل حبیب اپنے اصل محبوب بل نظین اشد و سب سے زیادہ شدید محبت اہل ایمان کو اللہ سے ہوتی تو اپنے محبوب کی خدمت میں حاضری کے وقت ظاہر بات ہے کہ کسی رنج اور غم کا کیا سوال ان کے تو تبسم ہوگا ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے ہونٹوں کے اوپر کل و نفسن ذائق الموت سما الیناترجن اور پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹا دیا جائے گا اب لوٹا دیا جائے گا اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہے تو کشاں کشاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور جانا ہے لیکن ایک ہے کافر کا جانا وہ مجبورا لے جایا جائے, جائے گا دھسید کا لے جایا جائے, جائے گا اور ایک اہل ایمان کے لیے ان کے لیے تو گویا کہ امید کی جگہ ہی وہ ہے پہلے رکو میں وہ آج پڑھ چکے ہم یاد کیجئے من کانا یرج القا اللہ فن حاجل العلیم اور یہی میں نے ارض کیا تھا ری ایشورنس جو ہے بن مومن کے لیے سب سے بڑی یہی ہے کہ جس اللہ سے ملاقات کی امید میں اور جس کے طرف سے اجر و ثواب کی امید میں تم یہ سب کچھ جھیل رہے ہو قربانیاں دے رہے ہو اور یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو کبھی بھی اس وسوسے کو اپنے ذہن میں نہ آنے دینا کہ کب پتہ نہیں وہ وقت آئے گا کہ نہیں آئے گا ممن لِقَاءَ ایلقا اللہ فینا جل اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا معین وقت آ کر رہے گا وہ سمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ولدین الحاط ان جنت غورف ان تجریدین اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم لازمن ان کا ٹھکانا بنائیں گے جنت میں اور جنت کے بالا خانے غرف بالا خانے جنت کے ہوں گے کہ جن میں ہم ان کو ٹھکانا دیں گے نوٹ کیجیے یہاں پر بھی وہی سیگا آ گیا تاکید کا جو 10 مرتبہ یہ سیگا میں نے گنوایا تھا پہلے رقو میں آیا تھا لاز من, اللَّهُ لَّذِينَ صدقوا مَنَّ الْكَاذِبِينَ لَنُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ بلا شک و شبہ کسی طرح کا شک اپنے ذہن میں نہ آنے دو وہ وقت آ کر رہے گا اور تمہیں لازمن جنت کے بالاخانوں میں جگہ دی جائے گی تجریتہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے نئے مہاجر العاملین بہت ہی عمدہ ہوگا عمل کرنے والوں کا جد و جہد کرنے والوں کا سید و جوہد کرنے والوں کا عمل کے بارے میں بار آس کر چکا ہوں عمل اور فعل میں فرق یہی ہے فیل کسی بھی جو بھی انسان سے حرکت سرزد ہو رہی ہے چاہے ارادی ہو چاہے غیر ارادی چاہے مشقت طلب ہو چاہے ایسے ہی آسانی سے ہو جائے اسے فیل کہہ دیں گے عمل کے لیے دو شرطیں لازم ہیں بل کوئی کام کیا جائے اور مشقت طلب دا. تو عمل کا درحقیقت اطلاق اس فیل پر ہے جو ارادے کے تحت ہو ارادے کے ساتھ ہو اور مشقت طلب دا. تو نئے ماجر العامل الزین صبر اور توقل وہ کہ جنہوں نے صبر کی ربی اختیار کی یہ گویا کہ لفظ اس نے جوڑ دیا ہمارا یہ پانچواں حصہ اس ملتخب نصاب کا صبر کے مضامین پر ہے وہ کہ جنہوں نے صبر کی ربی شخت کی جو جمے رہے ڈٹے رہے جنہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی وہ اعلیٰ رب ہیم اور وہ اپنے رب پر تبقل کرتے رہے وقت ختم ہو چکا ہے ابھی یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا بارک اللہ لی و لم فل قرآن عظیم و نفاانی ویا کم بل آیا